السلام علیکم و اللہ ایک بات آپ جمع بھائی غور کیے یہ بار بار زور دے ہیں کہ فاسق نہ کہیں فاسق نہ کہیں فاسق نہ کہیں بس پوری گفتگو کا نچوڑ اگر آپ غور کریں تو فاسق صرف ان کو نہ کہیں کتنا ڈر ہے ان کو فاسق کہے جانے سے کیونکہ ان کے اچھے سے معلوم ہے کہ وہ فاسق معلی نہ شروع سے میں مخالف ہوں ان کا اس اعتبار سے کہ وہ ایک مجھ داڑھی نہیں رکھے ہیں عالم کمیٹی میں وہ بہت پہلے بلائے تھے ان کو ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی آئے تھے وہ تو میں بھی سمجھئے تھا لیکن گیا نہیں تھا میں وہ آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا وہ دو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ یا سولہ کی بات ہے تو فاسق مولین ہیں اب فاسق نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں, نہ کہیں جانتے ہیں ایک مطلب مشہور قاعدہ ہے کہ جو ذمہ داران اسلام ہو ان کو تو ایسا حلیہ رکھنا چاہیے ایسا جو کہ ماشاءاللہ وہ بیس ہوتے ہیں نا بنیاد ہوتے ہیں نا وہ رخصت پر عمل کرنے والے یا اجازت اور جائز پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. وہ عظیمت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تو عوام کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کو فاسق فاسق کہیں کہیں فاسق, اس کے لیے اصلاح اور ہدایت کی باتیں ہیں ہونی چاہیے ہدایت کے پہلو ہونی چاہیے فاسق کہے جانے سے ان کو اعتراض ہے آپ پوری کتاب میں دیکھیے نتیجہ بس یہی کہتے ہیں کہ فاسک کہیں یا گمراہ کہیں فاسک کہیں گمراہ کہیں میں پوچھنا بس ایک لفظ چاہتا ہوں کہ مطلب غلام رسول سعیدی صاحب رحمتہ اللہ انتقال کر گئے لیکن ایک مشت کے حوالے سے ایک مشت داڑی کے حوالے سے ان کی تحقیق دیکھیے کیا ہے وہ اگرچہ شیخ عبدالحق الحق دہلوی وغیرہ کی تحقیق سے الگ ایک تحقیق پیش کیا انہوں نے لیکن پھر بھی مفتی نظام الدین صاحب وغیرہ کے دیکھیے آپ ان کی شرح صحیح مسلم پر جو تقریض کے ساتھ پیش ہو رہی ہے آج کہ ان کی تحقیق الگ ہے لیکن غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ایک مشت سے زیادہ سینے تک داری رکھتے تھے تو تحقیق اپنی جگہ پر ہوتی ہے تحقیق ان کی جو ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن وہ فاسق کہے جانے سے فاسق کہنے سے یہ جو مطلب یہ کہ شریعت سے دور لے جا رہے ہیں شریعت سے شریعت پر استقامت سے جو دوری کے جو جملے ہیں فاسق نیک فاسق نیک ہے تو سب لوگ یہی ہو جائیں گے بھائی تم اپنا رہو نا ہم اپنے رہے نہ تم اپنا رہو نا ہم اپنا ہے نا ایسا کیسے آپ جب ہر ایک کے مطلب یہ کہ اسٹیج اس پر مسلک کا بھی نعرہ لگا رہے ہو اعلیٰ حضرت کے عشق کا بھی نعرہ لگا رہے ہو تو آپ مطلب یہ کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا ان ان کے جیسا ان کا تصور آج آج حضرت اللہ حضرت ازہری میاں قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں پوری خانقاہ ایک متحد ہو گئی ان کے مطلب انتقال پر اس لیے نہیں کہ وہ ازہری میاں تھے بلکہ اس لیے کہ ان کا ان کی استقامت نے متحد کر دیا کہ وہ تحقیق تھی ان کی ان کی, ان کی وہ تحقیق تھی اگر شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو امام اعظم امام شافی امام احمد ابن حمبل امام مالک یہ سب دیکھیں اختلافات ہیں آپس میں لیکن تحقیق کی بنیاد پر سب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سب کو رحمت ہے. کہنا یہ ہے کہ جو فاسق ہوگا اس کو فاسق کیسے نہیں کہیں گے جو فاسک ہوگا اور اسی لیے محدث کبیر اللہ تعالیٰ ان کے کو دراز کرے کی فتویٰ مطلب کفر اور گمراہی کا نہیں دیا ابھی صرف یہ کہا ہے کہ ان کے بیان کو نہ سنا چاہے مطلب یہ ہے کہ ایک داڑھی والا بھی غیر داڑھی والے کے بیان کو سن رہا اس کے ہاتھ پاؤں کو چوم رہا یہ کتنی بڑی مطلب یہ کہ المیا کی بات ہے بڑی بڑی داڑی والے آزو بازو میں بیٹھے ہیں یہی تو طاہر قادری کا بھی پہلو تھا نا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچپن میں انہوں نے کرکٹ کھیلا کیا کھیلا کیسا کھیلا وہ سب ہم نہیں لیکن بہرحال ایک مشت داڑی نہیں ہے اور ایک مشت داڑی پر تحقیق اپ پیش کرو کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو چاہو اپ کرو مگر ہم پوچھنا چاہتے ہیں رسول اللہ کتنی رکھے اپ عشق کی بات کرتے ہو یار پیر ہو اپ پیر کا لفظ لکھتے ہو مرید بھی کرتے ہیں آپ. مرید اور پیر کا یہ تصور بتاتا ہے تصوف تزکیہ اور شریعت کے بغیر تزک نفس کیسے ہوگا استقامت شریعت نہ ہو تو تزک نفس کیسے ہوگا اور سب سے بڑی چیز ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا پیر کے لیے سنت سے محبت اور سنت کی اتوا کے بغیر کوئی پیر نہیں ہو سکتا کوئی پیر نہیں ہو سکتا غیر عالم ہے لیکن سنت پر استقامت ہے مسائل ضروریات سے واقف ہے حلال و حرام سے بس اتنا جانکار ہے وہ بھی پیر کا پیری مریدی کا حق رکھتا ہے کیونکہ متبع شریعت ہے وہ گمراہ نہیں کرے گا سب سے بڑی بات یہ گمراہ نہیں کرے گا خود وہ مطلب یہ کہ عامل ہے تو عمل کا بڑا دخل ہے اسی لیے تو پاک فرشتوں کو پڑھانے کے باوجود اس پر ابلیس پر لانت کیوں ہوتی ہے اس کا کوئی بیس نہیں تھا علم تھا تحقیق تھی تو باتیں لچھے دار ہوتی تھی لیکن عامل نہیں تھا تو ان کی بھی عشق کی بات محبت کی بات ایسی اس انداز میں لچھے دار انداز میں کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے اہلیہ نے تقوا ایک دم مطلب جھک جائیں الفاظ کو سن کر لیکن ان کی ذات سے کیوں نہیں وہ بات ان کے حلیے سے یہ خود کیوں نہیں ایک مش داڑھی رکھتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اب بس غور کیجیے گا کہ ہر ہر جیسے آپ دیکھیے اسماعیل دہلوی وغیرہ کی کتاب کو دیکھیے تو ہر ہر ورق میں ہر ہر سطر میں شرک ہے ہے ایسے ان کے ہر نتیجے والی جو گفتگو ہو رہی ہے خلاصہ یہ کہ تو اس میں دیکھیے گا آپ فاسق نہیں کہنا چاہیے کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے ہیں یہ معیار جو ہے نا کہ عالمانہ معیار نہیں ہے یہ تو جاہلانہ معیار ہے